بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم ساتھی نمبر ایک عنصر اقبال عرف عمار شہید جی ہاں خانہ بال کا رہنے والا وہ شیر جوان مرد اب شہید ہو چکا ہے مگر کہاں نمبر دو فیضان احمد پاملا ہاں وہ بھی شہدا کی صف میں شامل ہو چکا ہے مگر کیوں نمبر تین سیف اللہ مروت وہ بھی عین کو گلے لگا کر رحمت الہی کے پر نور سمندر میں زن ہو چکا ہے مگر کیسے نمبر چار استاد سعید اس کو ہم سے بچھڑے کافی دن بیت چکے ہیں وہ بھی شہادہ کے قافلے کا راہی بن گیا یہ داستان بھی سب جانتے ہیں نمبر پانچ محمد یوسف وہ بھی شجاعت کی ایک انمول داستان رقم کر کے شہادت کا میٹھا شربت پی گیا مگر کس طرح یہ پانچوں عرف عام میں استقفی اللہ کسی زمانے میں میرے حارسین باڈی گارڈ کہلاتے تھے مگر ان میں سے ہر ایک مجھ سے آگے نکل گیا اور ان میں سے ہر ایک اسلام کی اصل گمنام تاریخ کا ہیرو بن گیا میں ان کے اخلاص اور ان کی وفاؤں کو تو جانتا تھا مگر ان کے عالی مقام کا اندازہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیے جن کی تمنا آسان مگر عمل مشکل ہے یہ سارے سفر وضر میں میری راحت کا خیال رکھتے تھے اور میری حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیلتے تھے ایک بار ایکسیڈنٹ میں پسلیاں ٹوٹ جانے کے باوجود عمار شہید چیک چیک کر ساتھیوں کو میرا خیال رکھنے کی تلقین کر رہا تھا کاش قیامت کے مشکل دن یہ پیارے شہدا مجھے پہچان لیں یہ امید اب بار بار دل میں اٹھتی ہے یا اللہ تیرے مقرب شہدہ قیامت کے دن اپنے زخم اپنا خون اور اپنے قدموں کی دھول کے ساتھ جنت میں جائیں گے اے مالک میرے ان ساتھیوں کی شہادت قبول فرما میں ان کی ایمانی زندگیوں کا گواہ ہوں اور مجھے بھی ان کے قدموں کی دھول کے ساتھ اپنی رحمت اور بخشش سے نواز دے کاش میں ان شہدا کے احوال واقعات اور کارناموں کو لکھ کر دوسرے مسلمانوں تک پہنچا سکتا یا اللہ ان شہدا کے بچوں اور دیگر عزیز و اقارب کی آنت و کفالت فرما اور ہمیں ان کے پسمندگان کی خدمت کی توفیق عطا فرما آمین یا رب شہدا اولمجاہدین نوٹ یہ ساتھی تم مختلف اوقات اور مقامات پر شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے